صورت البقر آیت دو سو اٹھارہ یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا یہ اسباب مغفرت میں سے ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے اشور و حرم میں کفار پر حملہ کر دیا ان کو تردد تھا کہ اس جہاد کا اجر ملے گا یا نہیں تو اس آیت میں ان سے مغفرت اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا